تک تو میرے گھر والوں کو نہیں پتا چلا کہ مجھے پسند کیا ہے واقعی میں کیسے بتا دوں ان کو یقین <laughs> نہیں کریں گے لوگ <laughs> میرے گھر والوں کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ مجھے پسند کیا ہے اچھا تو نہ واقع پرٹیکولر جیسے میں ابھی اور بھی کروں تو میں شاید اپنے طور پر فیصلہ نہ کر سکوں کہ مجھے پسند کیا ہے اچھا یہ تو جو بھی ملتا ہے اچھا ماشاء اللہ جو بھی ملتا ہے بہترین ملتا ہے اللہ کی کروڑوں کروڑ رحمت ہے اور کھائی رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں نفس کی رغبت اب کس میں کم کس میں زیادہ صحیح وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے لیکن دہرا ایک کوشچن ہوتا ہی ہے کہ آپ کی پسند, آپ کی پسند کیا ہے پسندیدہ ڈش کیا ہے تو ایگزیکٹلی exactly کوئی ایسی اچھا کوئی ایک پسندیدہ ڈش بازو کا دھوتی ہی نہیں ہے صحیح کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ بھی پسند ہے یہ بھی پسند ہے یہ بھی پسند ہے, بھی پسند ہے تو کوئی ایک چیز کا تعین کرنا میں مجھے تو اپنی ذات کے لیے تو مطلب ویسا لگتا ہے اس کے شاید جواب بھی میرے پاس نہیں ہے کہ ایک چیز کا تعین نہیں کیا جا سکتا صحیح. کہ مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے اس میں میں نے غور کیا بھی ہے اسے پہلے اس طرح کے کئی نہ کہیں سوال ہوئے لیکن مجھے اب تک میری ذات سے جواب نہیں ملا محب محب نہیں پتا نہیں اب میں اس میں کتنا درست ہوں کتنا درست نہیں ہوں جزاک اللہ مدر منیا بھی کیا عیب لگا سکتی ہیں کھانے میں نہیں لگانے چاہیے یہی ہونی چاہیے کہ نہ لگائیں اور جو گھر میں ملے <coughs> کھا لینا چاہیے گھر ہوٹل نہیں ہے گھر میں فرماشی فورا نہیں ہونا چاہیے گھر میں پانچ چھ بچے ہیں اور ہر بچہ بولے امی میں آج انڈا کھاؤں گا دوسرا بچہ بولے امی میں نے چاول کھانا ہے تیسرا بولے ہمیں میں نے تو فرائی کھانی ہے پانچواں بولے گا میں نے امی یہ کھانا ہے اب امی کچن میں بیٹھ کر مطلب ہوٹل کا تو فرمائش پوری کریں گے نا سے فرمائش نہیں کریں گے ایسا ہونا چاہیے کہ جو گھر میں پکے اس سب بچوں کو کھانا چاہیے اور مزاج بھی بچوں کو یہی بنانا کی کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی سادہ کھانا بھی کھانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ مرغن اور وہ جو جس کو آپ لذیذ اور مزے قیمتی کھانا کہتے ہیں یہی کھانے کی رقبت ہوگی تو کبھی بھی ساندہ کھانا گلے سے یہ بھی ایک تربیت کی بات ہے آپ نے ماشاء اللہ کہ جو بنے گھر میں وہ سب کا ذہن ہونا چاہیے کہ اس کو کھا لیا جائے گھر والوں کے لیے بھی آسانی ہے اس میں صحیح پھر بڑے ہو کر بھی آسانی رہے گی ورنہ یہ عادت پختہ ہو جائے تو پھر بعد میں آزمائش ہو سکتی ہے بچا ہوا کھانا کیا کریں ناصر بھائی تھے ہمارے بچتی ہے تو سرکار یہ فرید کے بات باپا نے یہاں لکھا ہے کہ بچی ہوئی روٹی اور شوربہ وغیرہ پھینکنا اس طرح ہے مرغی بکری یا گائے وغیرہ کو کھلا دیں چند روز کی بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے کر کے شوربے میں پکا لیجئے ان اللہ تعالی بہترین کھانا بن جائے گا ماشاء اللہ اہتمام کرنا چاہیے یعنی جو بچ گیا تو اس کو سنبھال کے رکھ لیں اور یہ طریقہ اپنا لیں لیف شری سر تو وہ کسی کو دینے کا بھی ذہن نہیں بنتا لوگوں کا تو کھا لے گا گھر میں رکھو چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اچھا اب آخری چند منٹ ہیں ایک کوشچن تھا عرفان بھائی کا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی پسند یا سنت بتا دے اسی رسالے کے مدنی پھول نمبر 64 64 پر لکھا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلوہ شہد سرکہ کھجور تربوز ککری اور لوکی یعنی کدوشری بہت پسند ہے پینسٹھ پر لکھا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکرے کے گوشت میں دست یعنی بازو گردن اور کمر کا گوشت مرغوب تھا ماشاءاللہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی کھجور اور تربوز یا کھجور اور ککری یا کھجور اور روٹی ملا کر تناول فرماتے تھے کھرچن سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند تھی سہان اللہ فرید جس کا بھی میں نے ذکر کیا یعنی سالن کے شوربے میں بھیگوئی ہوئی روٹی کے ٹکڑے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت پسند تھے ماشاء اللہ تو ان نیتوں کے ساتھ ان کو سنت کی نیت سے اگر کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ یہ کر دوں کہ بھوک کے تین حصے کرنا بہتر ہے جی ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا مثلا تین روٹی میں شیر ہو جاتے ہیں تو ایک روٹی کھائیے ایک روٹی جتنا پانی اور باقی ہوا کے لیے خالی چھوڑ دیجیے اگر پیٹ بھر کر بھی کھا لیا تو مباح ہے کوئی گناہ نہیں مگر کم کھانے کی دینی اور دنیاوی برکت مرحبہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ عزت پیٹ ایسا درست ہو جائے گا کہ حیران رہ جائیں گے اللہ عزت وجل ہم سب کو پیٹ کا کفل مدینہ نصیب فرمائے یعنی حرام سے بچائے اور حلال کھانا بھی ضرورت سے زیادہ کھانے سے بچائے سب یہ کون سا رسال ہے اگر کچھ یہ جی جی میرے ہاتھ میں نامی طریقہ جی ظاہر ہے کہ میں اس مختصر سلسلے میں یہ پورا رسالہ بیان نہیں کر سکتا لیکن ہر گھر میں یہ رسالہ ہونا چاہیے رمضان میں تو لے لیں اور اس رسالے کے مطابق آپ کھانا کھائیے انشاءاللہ شاء اللہ کھانے کے جو آداب لکھے گئے اور جو طریقہ کار لکھا گیا برتن چاٹنے کے حوالے سے کیونکہ لوگوں کو انگلیاں چاٹنا سمجھ میں نہیں آتی جی بس وہی ہم موٹر یہ کیا انگلیاں چاٹتے ہیں حالانکہ انگلی چاٹنے کے حوالے سے یہ روایت رکھی ہوئی ہے کہ فراغت کے بعد پہلے بیچ کی پھر شہادت کی انگلی اور آخر تین تین بار چاہتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد مبارک انگلیوں کو تین مرتبہ چاٹتے برتن بھی چاٹ لیجئے حدیث سے پاک میں کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو برتن اس کے لیے دعائیں دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تھی مجھے شیطان سے آزاد کیا اور ایک اور روایت میں ہے برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے جس برتن میں کھایا اس کو چاہیے اس کو چاٹنے کے بعد دھو کر پی لیجیے ان شاء اللہ جلد ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا स्वान। ایک स्वान। کے حوالے سے یہ لکھی گئی اوپر جو روایت میں نے بیان کی ایک ابن ماجہ کی تھی سنن ابن ماجہ ایک جو روایت بیان کی میں نے کنزور عمال کی کی اور جو پچھلی روایت بیان کی ااٹنے والی وہ شمال محمدیہ لل ترمیزی حوالے سے یہ تو میں نے روایتیں بیان کی ماشاءاللہ تو یہ بڑا ہی پیارا رسالا رسالہ تو حاصل کر ہی لینا چاہیے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دفعہ سننے سے یاد یقیناً نہیں رہ پاتی تو یہ گھر کے اندر ہوگا اس کو پڑھیں بار بار سنیں کھانے پر بیٹھیں تو اس میں سے ایک نہ کریں نا مسالہ روٹی دانا سب کھا لیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے اگر <سلام> ہم کھانے کی قدر کریں گے اس شراب سے فضولیات سے پھینکنے سے بچائیں گے کھانے کو اور بالکل اس کا حق ادا کریں گے اللہ نے نعمت دی پانی پھینک دینا کھانا پھینک دینا روٹی پھینک دینا اور لپیٹ لپیٹ لپی کے ڈسٹ بین کے اندر ڈال دینا بچے دانے گراتے ہیں بچے کھانا گراتے ہیں بچوں سے اٹھوائیے یا خود صاف کر لیجئے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ضائع مت کیجیے آج ہمارے یہاں جو تنگی اور مفلس سی اور پریشانی اور یہ جو اناج وغیرہ کے معاملے میں ہم جو پریشان ہوتے ہیں اس پہ غور کیجیے کہیں اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کا تقاضے پورے نہیں کرتے اور اسراف کرتے ہیں فضول کا ضائع کرتے ہیں دعوتوں میں اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے المان کل انشاءاللہ شاء اس دعوت کا ذہن ہے کہ اس کو ہم لے گئے موضوع کو زیادت زیادت یعنی زیادت کسی کے ہم ہاں مہمان جانا اس کے کیا آداب اور کسی کو دعوت پر بلانا اس کے کیا آداب تو انشاءاللہ اس موضوع پر پوری گفتگو کریں گے برکت سے یاد آیا ایک کتاب میں پڑھا تھا تذکرۃ الاولیاء میں کہ ایک شخص تھا عام شخص تھا کہیں سے جا رہا تھا تو اس نے ایک ذرہ گرا ہوا دیکھا کسی پھل کا ذرہ تھا اور اسے اٹھا کر کھا لیا اب اس پھل کی جو برکت تھی جو آپ نے بیان کیا نا کہ کھانے کی کس حصے میں برکت ہے تم نہیں جانتے اس کے اندر برکت تھی اور وہ کیسی برکت تھی کہ اس ذرے کو کھانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو ولایت کا تاج عطا فرمایا یعنی اس کو ولایت کا منصب مل گیا تو برکت صرف یہی نہیں کہ کھانا بڑھ جائے گا رسک میں وسعت یہ بھی ایک برکت کی صورت کہہ سکتے ہیں لیکن برکت کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا برکت نصیب ہو جائے وہ نیکیوں کا پابند ہو جائے گناہوں سے اس کو حفاظت جو ہے وہ نصیب ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جائے عرفان نصیب ہو جائے ہم نہیں جانتے دشتر کہ دشتر برکت بھی پھر کس طرح کی برکت نصیب ہو ایمان پر استحکامت نصیب ہو جائے سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے تو کھانے کے کس حصے میں برکت ہے تم نہیں جانتے لہٰذا جو بھی کھانا ہے ہمارے لیے حلال ہے اس کو مکمل طور پر کھانا چاہیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سنت کے مطابق کھائیں گے تو ان شاء اس کا ثواب بھی ہمیں ضرور نصیب ہوگا اللہ اسلام عالمی مدنی مک فیضان مدینہ میں عشا کی جمع سوا نو بجے سوا نو بجے اور انشاء اللہ کے فوراً بعد مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا ان شاء مدنی چینل پر رہیے آج تاخرات ہے علم دین سیکھنا اور انشاءاللہ خوب عبادت کا ثباب کمانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز اور کل کا ہمارا موضوع انشاءاللہ مہمان نوازی کی سنتیں اور عذاب ہوگا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد